بس اللہ و رحمۃ الرحمہ صحمن علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاہ اور باقی تمام سامعین برادر خوراً سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں نمبر سات سو بتیس اولگ شروع سے تک کے درستی تعداد ہیں شریف کے اور اوراد فتح اوراد میں ہم لوگ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 سب کا سنتا ہے اللہ سا عظیم ذاتِ تمام موجودات عالم ان س جن فرشتے تمام موجود عالم ہاں جی مختلف حاجتیں اپنی مختلف حاجتیں مختلف زبانوں میں ہاں جی ایک ہی لمحے میں اللہ کے ذرم میں پیش کریں تو اللہ سب کا ایسے سنتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کو پکارا سب کا ایسے الگ الگ سنتا ہے جیسے کہ اللہ کو ایک بندے نے اسی ایک لمحے میں ایک نہیں پکارا